شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالف ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام الکلی نمبر دو کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک منقاد ہیں یہاں جو سے مراد کیا ہے منقاد تاب حکم منقاد ہیں تاب حکم ہیں بے شک اللہ تاب حکم ہیں اس کے وہ چیزیں جو آسمانوں میں زمین میں سورج چاند ستارے پہاڑ درخت جانور لیکن کنارے کے لکھ لو اس جگہ انقیاد تقوینی اور تصطیری مراد ہے یہ میں سمجھاتا ہوں کہ منقاد اور تاب جو ہیں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 سیدھے نہیں چلتے دودھ دیتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں یہ سارا انکیاز کیا ہے تکوینی اور شری ہے تکوینی اور تسکیری ہے باقی ہمارا انقیاد جو ہے یہ دو قسم ہے کیونکہ وہ مکلفنی ہم کیا ہیں شریعہ کے مکلف ہیں ان کا انکیاز پکا تکوینی اور کیا ہے تسکیری یہ نقطے یاد رکھے کرو ہم چونکہ مقلف ہیں ہمارا انقیاز کتنی قسم ہے دو قسم تقوینی ہے کہ بیمار ہو جاتے ہیں اپنی مرضی سے بیمار ہو جاتے ہو سمجھے یہ تکوینی تسکیری ہے اور دوسرا انقیاد کیا ہے تشریح ہے اپنے اختیار سے نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حاج زکوٰۃ اعمال صالحہ قرآن پڑھ رہے ہیں یہ انقیاد ہمارا کیا ہے تشریح ہے اب آئی سمجھ دیکھو یہ اب باقی چیزیں جتنی ہیں نا وہ بالکل منقاد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ادولی نہیں کرتے کیونکہ ان کا انکیاج کیا ہے تکوینی اور تصویری ہے ان کے اختیار میں نہیں لیکن ہم انسان جو ہیں ہمارا انکیاز وہ بھی ہے اور تشریح بھی ہے ٹھیک ہے نا تو ہم پورے منقاد ہیں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 اور بہت سے وہ ہیں کہ حق علیہ العذاب جن پہ عذاب خدا کا ثابت ہو چکا اب یہ بات سمجھ ہے وہ میں نلہ اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں بے شک اللہ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں حاضان خصمان اس کا تعلق مقبل کے ساتھ ہے ان اللہ یفسل گزرا ہے مت کے دن اللہ کیا کرے گا فیصلہ کریں گے اب اس فیصلے کی تفصیل ہے تفصیل فیصلہ خاصان خسمان یہ دو مدعی ہیں خسمان کا منہ کیا کرنا ہے دو مدعی مدعی یعنی فریق کے مقدمہ یہ دو فریق ہیں مقدمے کے مدعی ہیں ایک دعوی کرتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے دوسرا دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں خدا کے کیا ہے شریک ہیں وہ بھی مدعی ہے یہ بھی مدعی ہے یہ دو مدعی ہیں انہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں ایک معاہدے مشرق فلزین کا فرو بس جو کافر ہیں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 اور گرد بڑا خطرناک ہوتا ہے سمجھے اللہ رادو جب ارادہ کریں گے یہ کہ نکلے اس دو سے باب غم کے لوٹائے جائیں گے اس کے اندر اور کہا جائے گا چکھو عذاب آ کہ یو کال مقدر ہے اب یہ تو انجام تھا نا ان کا دو فریق مقدمہ تھے نا ایک کا انجام تو آ کفار کا اب انجام مومنین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 شہباز کلندر والے ہونے ہوں گے <laughs> وہ لو اور موتی بھی پہنائے جائیں گے اور لباس ان کا اس کے اندر ایشو ہوگا تیبن القول سبب کامیابی اس کامیابی اور بہشت کے داخلے کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر کلم طیبہ کا اعتقاد رکھا تھا کس کا اعتقاد لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طی باقاعد کا یہی ہے اللہ کی توحید کا اور آقا مدنی کی رسالت کا سباب کامیابی ہدایت دیے گئے تھے طرف پاکیز آباد کے اس کے نیچے کلمہ طی بالغ ہو اور ہدایت دیے گئے تھے طرف راستے اللہ کے حمید حمید اللہ کا نام ہے نا اللہ کا راستہ وہی اسلام ہے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 اب آگے علیحدہ بات ہے وہ معیورج فی ہے بے اور وہ کے ارادہ کرتا ہے اس مسجد حرام کے اندر الہاد کا بے دینی کجروی بے ظلم اور ظلم بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے ظلم شرک شرک بھی الہاد بھی دونوں چیزیں ہیں میں ذکومِ نہ نلی ہم اس فضاب علیم چکھائیں گے یہ ملحدین کا انجام ہے وائز ببوان علی ابراہیم مکان البیر کنارے پہلے کھلو سورت کا دوسرا حصہ تردید شرک پھیلی سورت کا دوسرا حصہ تردید شرک پھیلی ایک کنارے پہ لے کھلو وائز ببوانا کے نیچے دلیل نکلی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 بنا بیت رب العرش اشر الفظ ہوم و ملائقۃ اللہ کرام و آدم و شیش الف ابراہیم وثما مالک وسم قریش القبل حاظن جرحم و عبد البنظبیر بنا قزا بنا الحجا جن و حضا متمََ تو ابراہیم علیہ السلام کو پہلے تین میں مار آ چکے ہیں فرشتے آدم اور شیش اللہ نے بتلا دیا اے ابراہیم ادھر بیت اللہ بنانا ہے دیکھو جی دلیل لکلی اور جب بتلا دیا ہم نے ابراہیم السلام کو مقام بیت اللہ کا کیوں بتلا دیا لے یبن یاہو ادھر عبارت معذوف ہے لے یبن یاہو تاکہ اس کی بنا کرے بیت اللہ کو بنائے لے یبن یاہو مقدر ہے اللہ تو شرک بھی سے پہلے امر نہ ہو مقدر ہے وہ امر نہ ہو یہ مقدرات کے ساتھ معنی بالکل ٹھیک بنتا ہے اور حکم کیا ہم نے اس کو اس بات کہا کہ نہ شریک ٹھہرا میرے ساتھ کسی چیز کو یہ فرائض ابراہیم ہے فرائض ابراہیم نمبر ایک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 ابراہیم علیہ السلام نے جی بیت اللہ کی تعمیر کر لی اسمعیل علیہ السلام بھی ساتھ آ گئے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پہاڑ پہ چڑھ جا اب بیت اللہ کے سامنے آپ دیکھیں نا یہ محل ہیں بادشاہوں کے سامنے مشرقی طرف اونچے اونچے محل ہیں یہی ہے جبل ابو قبیث اس پہاڑ کے اوپر ان نے مکان بنائے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 پہنچا دی ہارے کے سنی ادارے اس دنیا والوں نے بھی سنی اور روحوں نے بھی سوری عالم ارواح کے انداز لوگ کہتے ہیں جی کیسے پہنچی وہ تمہارے پاس کیسے پہنچ جاتی ہے وہ موبائل میں رول نہیں ٹک ٹک کرتے باتیں سن رہے سعودی عرب سے آ رہی ادھر سے ادھر سے آ ہیں اب تو انکار نہ کرو حبیس ہو سمجھے گا تمہاری بات پہنچ جاتی ہے اللہ کے نبی کی بات خدا کے حکم سے نہیں پہنچ سکتی پہنچ جی پھر جنہوں نے لبائے کہا تھا اللہ تعالی ان کو حج عمرے کی توفی عطا فرمائے اور لباع کہا تھا نا جہاں جہاں پہنچی دیکھو جی حج اور اعلان کر دے جب الابو کو بیس پہ چڑھ کے لوگوں کے اندر حج کا آئیں گے تیرے پاس پیدل رجال جال منا بالا کلین اور اوپر ہر دبلی اونٹنی کے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 ہر دور سے ڈبلو ڈبلو شاہ جی میرے لیے یہ سمجھ آ نہیں جی دی گونج ہے ہر پاسوں یہ ازین ہے یا نہیں ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے فرمایا اعلان کر دو تو اب اس ازین کی تعمیر ہو رہی ہے یا نہیں لبیک لبیک کہتے ہوئے اطراف سے لوگ آ رہے ہیں کوئی راجل ہیں کوئی زامر پہ سوار ہیں سمجھے اور لبیک لبیک کی گونج میں حاضری دے رہے ہیں آہ آہ. تو یہ میرا شعر ہے ہے سر کی لیکن الحمد ایسا اچھا ہے کہ یہ الفاظ سارے آ گئے ہیں اس کے اندر غور کرو ازن دی دی گونج ہے ہر پاسوں ہر طرف سے ازین کی تعمیل ہو رہی ہے اور لب کی کیا ہے گونج ہے گون جانتے ہو نا آواز آزین دی دی گونج ہے ہر پاسوں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 بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں چلیں جی آہ. تو یہ سارے الفاظ آ گئے ہیں جی لیا یشہدو منافیا لہم تو ضمیر کس کو کہتے ہیں جی یا تین من کل فج امیک جو کہ آئیں گے ہر راہ دور سے لیا شادو منافیا لہم مقصد اطیان یہ کیوں آ رہے ہیں بیت اللہ کے ساتھ ان کو دینی فائدہ بھی ہے دنیاوی فائدہ بھی ہے وہ دونوں فائدے ہیں یا نہیں دینی فائدے تو ظاہر ہے اور دنیاوی فائدے بھی ہیں کہ وہاں تجارت خوب چلتی ہے دینوں یا نہیں تو مکے والوں کو فائدہ ہوتا ہے تم بھی اگر صحیح نیت سے تجارت کرو تمہیں بھی فائدہ ہے سمجھا مقصد اتحان ہم نے دیکھا کہ وہاں حبشی عورتیں جو ہیں وہ بہت تجارت کر رہی ہوتی ہیں بازارویں میں رہی غریب غریب فائدہ حاصل کر جاتے ہیں نا شاد مناف ال حاضر ہو جائیں اپنے منافع دینی دنیاوی کو با اسم اللہ یہ نیازات اللہ لکھو پھر یہ دس گیارہ بارہ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 اور دس کو جو ہے کام شروع ہوئے رن ہت را نون را سے راد رم یو دس تاریخ کو پہلے کیا کرتے ہو اور رامی کنکری مارتے ہو اس کے بعد نون آ نہر قربانی کرتے ہو اس کے بعد ہا حلق سر کو مڈاتے ہو اس کے بعد توا آ گیا طواف زیارت کرتے ہو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 سر منڈا رہے ہو میل کچائل کو ختم کر رہے ہو دیکھو جی سمل یک تفساہ پھر چاہیے دور کریں اپنی میل کچائل مائل کچائل کیا دور کی جاتی ہے وہ حجاں مطلب وغیرہ کرو ویوفو نظورا اور چاہیے پورا کریں واجبات اپنے جہاں نظور کا منع لکھو مطلق واجبات اس میں منتیں بھی آ جائیں گی ہدایاں بھی قربانیاں بھی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 اللہ جن کو حرام کہے وہ حرام جن کو حلال کہے وہ حلال www. اور حلال www. کیے گئے واسطے تمہارے جانور ہاں مگر جو پڑھے جاتے ہیں تمہارے اوپر یہ تحریمات اللہ لکھو تہری اللہ کا بیان جو پڑھے جاتے ہیں وہ کون سے ہیں جی حرم علیکم انمحرم علیہ مہتا ودم ملحم الخن اللہ پاکستان برسمن الوسع پس بچو تم نجاست سے وہ نجاست کیا ہے مین بیان یا ہے وہ ہے عبادت الاوسان بتوں کی عبادت بتوں کی عبادت کرنی سب سے بڑی نجاست ہے پس بچو تم نجاست سے وہ نجاست کیا ہے عبادت الاوسان ہے من کا منع نہیں کرنا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 وہ شریک ہے جس کو تو نے اختیارات دیے ہیں لات عزا منات وغیرہ یہ تلبیہ کے اندر گڑبڑ کر جاتے تو حضرت فرماتے جب وہ کہتے ہیں نا لبائے کلبائے لا شریک اللہ کا لباء حضرت فرما کت کت کت ٹھہر جاؤ لیکن وہ آگے کہہ جاتے ہیں اللہ شریک ان والا کا تو تلبیہ میں کیا کرتے تھے وہ شرک کرتے تھے نا جیسے آج کل کا ملنگ کہتا ہے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 تو یہ اس کا انجام اچھا ہے برا مشرق کا انجام یہی ہے اے, تمثیر برائے شر اور جو شرک کرتا تھا اللہ کے پس گویا کہ گرا آسمان سے تخت اٹھتا ہے پس یا تو اچ لیں گے اس کو پرندے یا پھینک دے گی اس کا ہوا جگہ کس کے اندر صحیح من دور جگہ بی جگہ دور کے ذالک یہ تو سن چکے تم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 لقم فیا منافع احکام ہدایا ہدایا جو ہیں یہ شاعر اللہ میں سے ہیں بھائی ہدایا جمع حادی کی ہے حادی کس کو کہتے ہیں جو جانور چلایا جاتا نا بیت اللہ قربانی کے لیے وہ ہدایا ہوتے ہیں آحکام ہدایا واسطے تمہارے ان ہدایہ کے اندر منافع ہیں ایک میاد مقرر تک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 سمجھے جی غریبوں کے اندر دیکھو جی واسطے تمہارے ان ہدایہ کے اندر منافع ہیں ایک میاد مقرر تک جب تک مکمل ہدایاں نہیں بنتے جب ہدایا بن جائیں تو سمی لوہا بیت العتیق پھر ان کی قربانی کی جگہ جو ہے وہ بیت عتیق ہے بیت عتیق ہے نیچر کو مراد سارا حرم ہے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 www.shaheedislam.com